تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفحه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مسيرا وقال جل وعلا في مقام آخر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار اللہ سبحانہ صاء نے دین اسلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پلا کر دیا اور اس کا اعلان قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ کیا الیوم علیم اکمل تو دین اکمم تو لکم الاسلام دینہ کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین پورا کر دیا ہے اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا ہوں میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا ہے اور اس مکمل نادل شدہ دین کو اللہ سبحانہ ہو و تعالیٰ نے آگے پہنچانے کی ذمہ داری بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی اور فرمایا بلغ ما علی کا مبق فر علما بلب کا رسالہ تھا کامن انداز کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رقب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا کچھ آپ آگے پہنچا دیں اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا باقی رہا لوگوں کا معاملہ کہ دین کی تبلیغ میں دین کو آگے پہنچانے میں لوگوں کی طرف سے کوئی مزاحمت ہوگی واللہ اللہ یا بنا تو اللہ سبحانہ ہوا تھا آپ کو لوگوں سے بچانے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا سارا نازل کردہ دین مکمل طور پر آگے پہنچا دیا امت کو دے دیا اور پھر اس پر گواہی طلب کی حجت الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلط وسلام نے پوچھا کہ کیا جو امانت مجھے سونپی گئی تھی وہ میں نے ادا کر دی ہے اور جو ذمہ داری مجھے دی گئی تھی کیا وہ میں نے ادا کی ہے تو سب نے بیق زباں ہو کے کہا نام قدتا و ادئی ہاں آپ نے اللہ کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور امانت آپ نے ادا کر دی ہے تو مکمل دین سارے کا سارا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے نازر فرمایا ہے اور اس سارے دین کی اتباع کرنے کا حکم بھی دیا ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا فرماتے ہیں یا یو اللہ دینا آمن الو کی سلمی کا تھا اللہ تک کا بھی خطوط ان نہ اہل ایمان اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو یقیناً وہ تمہارا واضح ترین دشمن ہے یعنی اللہ سدھانا ہوا تو اعلیٰ کے احکامات میں سے اگر کوئی آدمی کچھ احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتا اس کو چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان کے نقشے قدم پر چلنے والا ہے اور اللہ سبھانا ہوا تو اعلیٰ نے اس بارے میں بڑی ولید بھی کی ہے فرمایا افاط مینی بعد کتابی و تک فورون ابی باغ و بغفل عما تعملون کیا تم اللہ سبحانہ کی نازل کردہ کتاب میں سے بعض پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کے کچھ احکامات کو پسے پشت پس ڈال دیتے ہو یاد رکھنا تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا احکامات الحیہ میں سے کچھ کو مانے گا کچھ کو نظر انداز کر دے گا تو اس کو دنیا کے اندر بھی رسوائی ملے گی قیامت اداب اور قیامت کے دل بھی اس کو سخت ترین عراب سے دو کیا جائے گا اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالی اس سے قطعا غافل نہیں ہے اللہ سکھانا تعالیٰ نے مکمل دین نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکمل دین پہنچایا اور اللہ تعالی نے اہل ایمان کو مکمل دین اپنانے کا حکم دیا ہے اور پھر اس دین اسلام کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ چھوڑنے کا حکم بھی دیا ہے دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازر کرتا رہی ہے وہی الہی کے علاوہ اور کوئی چیز دین نہیں ہے چاہے وہ رہی قرآن مجید کی صورت میں ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سنت اور حدیث کی شکل میں ہو اس کے علاوہ اور کسی چیز کا نام دین نہیں ہے اعراف کی آئٹ نمبر تین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دُونِهِ لما قَلِيلًا مَا رول جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نادر کیا گیا ہے صرف اور صرف اس ہی کی پیروی کرو اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو تلی لما تزکارون تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو یعنی اللہ سے بہانا نے اہل ایمان کو پابند کیا ہے کہ وہ صرف ما انزلہ کی پیروی کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ مجید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث اور سنت ہے یہ اللہ تعالی کا نازل کردہ ذکر ہے اس کی حفاظت اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لی ہے اور اس ہی کی پیروی کی جائے اس کے علاوہ اور کسی کے بھی کیل اقوال نظریات افکار جتنے مرضی بھلے اور اچھے کیوں نہ ہوں ان سے اللہ سخانہ تعالی نے روکا ہے والا تب تبھی رو بندونی اس اللہ کی نادل کردہ کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو اور ساتھ ہی اللہ نے تبھی کر دی ہے تلی نمات کارون تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو چاہیے تو یہ کہ اللہ تعالی کی نادر کردہ کے علاوہ باقی سب کچھ چھوڑ دو اور جو اللہ نے نادر کیا ہے اس کو مکمل طور پر اپنا لو لیکن علی نارم تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرنے والے بنتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی احادیث یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے نادر کردہ رہی ہیں اللہ نے کہا ہے انا نزد نہ یقیناً ہم نے ہی ذکر کو نادر کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ذکر قرآن مزید بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث بھی ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عتیم اسلا تاری نماز قائم کر میرا ذکر کرنے کے لیے یعنی نماز کو اللہ سبحانہ ہوا تو نے اپنا ذکر قرار دیا ہے اور ذکر وہ ہے جس کو اللہ نے نادر کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالی نے لیا ہے اور آپ نماز میں نماز کے ایک رکن قیام کے کچھ حصے میں قرآن پڑھتے ہیں اس کے علاوہ قیام میں رکو میں سجتے میں تشہد میں سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے احادیث سے سابت شدہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو مکمل نماز کو اللہ نے ذکر کیا ہے قرار دیا ہے جو کہ قرآن اور حدیث کا مجموعہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی حفاظت کا نیما لیا ذکر قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام ہے اکیلا قرآن یا اکیلی حدیث ذکر نہیں بلکہ دونوں دو چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ذکر ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے ہاں حفاظت کے انداز اور طریقہ کار دونوں کے لیے الگ الگ اللہ نے بنائے ہیں قرآن کی حفاظت کا بھی اللہ نے ذمہ لیا ہے اس کا انداز اور طریقہ کار کچھ اور ہے لوگوں نے جعلی قرآن بنانے کی بڑی کوششیں کی ہیں بڑی صورتیں بڑی آیتیں گھر بھر کے پیش کی اور قرآن کے اندر ان کو شامل کرنے کی کوشش کی بلکہ القرقان الحق کے نام سے مکمل قرآن کے مقابلے میں ایک نیا قرآن بنا کے بھی لوگوں نے پیش کیا لیکن امت نے اس کو رد کر دیا اللہ نے اس کی حفاظت اس انداز میں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آدیش اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت میں سے ایسے افراد کھڑے کیے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کرنے والے حادیس کی حفاظت کرنے والے ہیں بہت سے لوگ اٹھے انہوں نے جھوٹی باتیں بنا بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصور کرنے کی کوشش کی لیکن محدسی نے کی جماعت نے ان کی ساری کوششوں اور کافشوں کو پانی کے اندر ملا لیا اور ان کو ناکام و نامراد ہونا پڑا بہرحال یہ اللہ سبحانہ و ہوا تعالی کی طرف سے نازل کردہ ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وکی قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان پر عمل پیرا ہونا لازمی اور ضروری ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں بولتے جب بھی بولتے ہیں تو ان کا نط ان کا بولنا اللہ سبحانہ ہوا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ وحی ہی ہوا کرتا ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور آپ اس پر خاموشی اختیار کریں آپ اس کو غلط نہ قرار دیں اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت بن جاتی ہے حالانکہ آپ نے زبان سے کچھ نہیں بولا آپ نے کوئی فیل سرانجام نہیں دیا ہے لیکن آپ کے سامنے آپ کے شاگردوں نے صحابہ کرار نے کام کیا اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کر لی تو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ نبی مخترم صلی اللہ علیہ وسلم غلط کام پہ کبھی خاموش نہیں رہا کرتے ایسے ہی اللہ سبحانہ ہوا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہی فرماتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ پیش آتا ہے اللہ کی ناول شدہ وحی سے ہی مسئلے کا استعمال کر کے لوگوں کو مسئلے کا حل بتاتے ہیں تو اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالی اس پر اگر خاموشی اختیار کرے اس کی تصحیح و تصویر نہ کی جائے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی تقریری وحی ہے اللہ رب العالمین ہی کا حکم ہے اور اگر کبھی کوئی غلطی کوئی کمی کتا ہی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ اسلح فرما دیتے ہیں جیسے شہید کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ اس کے سارے گنا معاف آپ نے فرمایا سارے معاف وہ جانے لگا اس کو واپس بلایا اور کہا اللہ ہاں قرض معاف نہیں ہوگا الان بھی ابھی ابھی آ کے مجھے جبریل امین نے اس کے بارے میں بتایا ہے یعنی اللہ سبحانہ ہوا تھا نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرابیل اور حدیث کو بھی اس انداز میں محفوظ رکھا ہے اور پھر ہم پر لازم قرار دیا کہ وہ ماں آتا رسول فہول ہوں و ماں نہنتا ہوں جو کام بھی تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا کہیں جو کچھ بھی تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ فرمایا علا و ان القرآن و نسلہ <آہو> یاد رکھنا مجھے قرآن مجید بھی دیا گیا ہے اور قرآن جیسی ایک اور چیز یعنی احادیث اور سنن وہ بھی مجھے عطا کی گئی ہیں یعنی احکامات میں شریعت میں قرآن اور حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مثل ایک جیسا قرار دیا ہے کہ جس طرح قرآن پر عمل کرنا واضح اور ضروری ہے ایسے ہی سے نبویہ پر عمل کرنا بھی واجب اور ضروری ہے اس کے بغیر بھی کوئی چارہ کار اور گزارا نہیں ہے اور جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالہ وہ ربی کا لایوم ایسا نہیں وہ ربی آپ کے رم کی قسم لایومینون یہ بندے مہمے نہیں ہو سکتے حتیہ موقع فیم شاہ را بینا ہوں یہ باہر مشاجرات میں آپس کے جبڑوں میں آپس کے معاملات میں آپ کو حکم فیصل اور جج تسلیم نہ کر لیں اور پھر آپ کی بات کو تسلیم کریں کس انداز سے تم مالانا انکوشی ماتا بھائی کا آپ کے فیصلے کے بارے میں اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی میل نہ رکھیں یہ نہ کہ ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ فیصلہ کر دیا ہے تو چلو ہم مان لیتے ہیں جو فیصلہ آپ نے دے دیا ہے اس فیصلے پر ان کو دلی خوشی ہو دلی اطمینان اور سکون ہو جب تک ان کی ایسی کیفیت نہیں بن جاتی اس وقت تک یہ لوگ نہیں ہیں ایمان والے نہیں ہیں فرمایا مایاب سلیم و تسلیما اور آپ کے فیصلے کے آگے سرے تسلیم کو خم کرنے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آ جانے کے بعد اس کی مخالفت کرے پتا چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ لیا ہے رسورے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس انداز میں کیا ہے پھر اس طریقے نار کو چھوڑ دے اور اپنی منمانی اور اپنی مرضی کے طریقے اپناتا پھرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماتا ولہ و نسلی جہنم و سات مسیرہ اور جو آدمی ہدایت کے رانے ہو جانے کے بعد صحیح بات کا علم ہو جانے کے بعد وہ نبی کی مخاصل کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دے اہل ایمان مومنوں کو راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پر چلنے لگے نلی مات و اللہ پھر جس جانب اس کا منہ آئے گا اس نے اہل ایمان کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑا ہے رسول کی مخالفت کی ہے کسی اور دگر پہ چل نکلا ہے کہ جس جانب چل نکلے گا ہم اس کو اسی جانب دھکیل دیں گے وہ ہی جہنم اور بالآخر ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے وہ صاف مسیح اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے جہنم کو اللہ سبحانہ ہوب تعالیٰ نے کافروں کے لیے ٹھکانا بنایا ہے اللہ سبحانہ خانہ ہوب نے فرشتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے خلاف جہاد و ادار کیا جائے اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں مرکائے بدر رغبۂ بدر کا ایک نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جب تیرے رب نے فرشتوں کی طرف وہی کی انی معم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں دینا آمن ہوں تو جو اہل ایمان ہیں ان کو ثابت قدم رکھو سعودی قلوبین کا فروغ انقریب میں کافروں کے دلوں کے اندر روپ ڈال دوں گا فضریب فوکلا ان کی گردنوں پر مارو وغیرہ بنان اور ان کے ہر ہر کوڑے پر مارو کیوں لالی کا بن ان شاخ اللہ یہ اس وجہ سے ان کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے تو میں ان شاط اللہ تو ان اللہ شدید الحاق اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالی بہت سخت صلاح دینے والا ہے تمہارا یہی انجام ہے اسے چکھو وہ ان کا اور کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو واضح طور پر کفر قرار دیا ہے آج کل بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اچھا جی یہ کام سنت ہے فرض تو نہیں ہے نا اگر کوئی بندہ یہ کام نہ کرے تو پھر سنت کو ہلکا سمجھنا حقیر سمجھ کے چھوڑ دینا چلو سنت ہی ہے نا فرض تو نہیں چھوڑ دیا علم ہو گیا کہ یہ طریقہ نبی کا ہے یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے پھر اس کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ چلو فرض تو نہیں ہے نا جب اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ چلو نبی علیہ السلام وسلام نے یہ طریقہ اپنایا ہے ہم نام ہی اپنائیں گے تو کوئی بات نہیں خیر ہے یہ عقیدہ اور نظریہ رکھ کے سنت کو حقیر سمجھتے ہوئے سنت کو معمولی سمجھتے ہوئے کوئی آدمی رسول کی مخالفت کرتا ہے نبی کی مخالفت کرتا ہے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اس کو فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اس کے عام تباہ و برباد نہ ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ساری لیکیاں ہڑت اور ضائع ہوتی چلی جائیں کیونکہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تم دل ہوا تم اپنے اعمال کو باطل نہ کرو یعنی جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا ان کی فرما برداری نہیں کرتا تو اس کے اعمال باطل ہو جاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کار یہ کسی بھی آدمی کے مسلم ممن ہونے کے لیے ضروری ہے اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرتا ہے اور اپنی منمانی کی زندگی گزارتا ہے اپنی منمانی سے آمال سر انجام دیتا ہے تو اللہ رب العال کے ہاں وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ندینا انسلام اللہ کے ہاں قابل دین کہتے ہیں طرز زندگی کو زندگی گزارنے کے انداز کو کہ اللہ کے ہاں قابل قبول دین اسلام ہے اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے فرمایا وبائی یقین اسلامی دین فلئی اقبال امین جو اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین اپنائے گا اسلام کیا ہے اللہ کا فرمان ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا فرمان ہے جو اس کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنائے گا اپنا اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا وہ ہوا پھر آخراتی بین اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا اللہ سبحانہ ہوا تو سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے تو ہما توفیقی اللہ بلا علیہ تو وہ علیہ